رحم الرحیم آمین یا رب میں نے آپ سامنے ایک جملہ بولا یاربی زبان کا خیروم منن تجوید کے رولز ہٹا کر بولوں تو کچھ یوں ہوگا تو خیر منن اسلاتو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں خیرون آپ اس کو پہچان سکتے ہیں منن نومی آپ مرکب جاری کو پہچان سکتے ہیں یہ جملہ آپ شبھ سبھ روزانہ سنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پارس کیا ہیں اس میں ان شاء ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے آج ہم ان اپنے پڑے ہوئے تمام کے تمام مرکبات ناکسا کو جملہ اسمیا میں استعمال کریں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیا جو ہے وہ ایک مرکب تام ہے ٹھیک ہے نا مرکب کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور مرکب تام جسے ہم جملہ کہتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے یا جملہ یا جملہ فیلیا جملہ فیلیا بھی ہم چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے فیل نہیں پڑھا جملہ اسمیا کو ہم اب پورے طرح سے ان اللہ تعالی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مبتدا خبر پڑھ لی ہے تو جملہ اسمیا سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو پارٹس آ جانے چاہیے کیا مبتدا اور خبر مبتدا اس کے لیے شرط کیا ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ شرط کیا ہے مرفو ہونا چاہیے اور خبر کے لیے 100% شرط کیا ہے یہ مرفو ہونا جو ہے 100% شرط ہے 99% شرط یہ ہے کہ مفت آپ کا معرفہ ہو اور خبر آپ کی نخیرا ہو اور جو تیسری شرط ہے نا مفتا اور خبر کے درمیان جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت وہ بھی 99% ہے کیونکہ کئی جگہوں پہ آپ مطابقت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ بھی 99% ہے ہم نے ایک اسم کو مختلف بنایا ایک اسم کو خبر بنایا اینڈ پہ ہے لگایا اور جملہ اس مکمل کر دیا ہم نے کہا زیدن دن ترجمہ ہم نے کیا زید صالح ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارا ترجمہ ہو گیا زید دیکھا ہم نے مفتا کی جگہ پر علم رکھا ہم نے مفتا کی جگہ پر مورب لام اسم رکھا یعنی ہم نے کہا ال الدو صالح یعنی ترجمہ ہم نے اسی کی طرح کیا کہ لڑکا نیک ہے ہم نے مفتا کی جگہ پر اشارہ رکھا ہم نے کہا ہاضہ صالحن یہ نیک ہے ہم نے مفتا کی جگہ پر ضمیر کو رکھا اور کہا ہوا صالحن وہ نیک ہے تو ہم نے اب تک جو جملہ اسمیاں بنائے تھے ان میں مختع اور خبر کی جگہ پر ایک ایک قسم کو رکھا تھا یعنی مختہ بھی آپ کا مفرت تھا مفرد تھا نا خبر بھی آپ کی مفرت تھی اب چونکہ ہم نے مرکب ناقص پڑھ لی ہے مرکب ناقص مفتہ یا خبر کسی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے وہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کون سا مرکب ناقص مفتہ بنے گا کون سا مرکب ناقص خبر بنے گا اور کون سا مرکب ناقص ہے کچھ نہیں بنے گا ساری چیزیں اب ہم نے پڑھنی ہے تو ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کا بہت اہم ٹاپک ہے اس میں ساری ریویزن ان ہے ہمارا جملہ کیسمیا میں مرکبات ناقصہ کا استعمال میں کتنے مرکبے ناقص پڑھے ہم نے چار اوکے جی چاروں مرکب ناقص کی ایک ایک ایزمبل میں آپ سامنے لکھ رہا ہوں صحیح اور پھر کچھ سوالات ہوں گے پہلا کون سا مرکب تھا مرکب اشاری مرکب اشاری کے پارٹس کیا تھے اشارہ مشارہ اوکے جی اشارہ اور مشارل ایک ایگزامپل کوئی کوئی ایک ایگزامپل ہاضل ولد ٹھیک ہے ہاضل ولد مرکب اشاری ہے اور یہ ہم نے پڑھا کہ مرکب ناقص جو ہے وہ مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے نا تو اگر یہ مرفوع ہو تو کیا بنے گا حاضل ولادو منصوب ہو تو حاضل ولادا مجرور ہو تو حاضل ولادی اچھا ہم نے چونکہ مرکبات ناقسا کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں نا مفتہ خبر وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو ہم مرفو میں ہی بناتے ہیں بجائے اس کے منصوب میں بنائیں مجرور میں بنائیں ہم صرف مرفو میں بنائیں گے ہر مرکبے نا کو اوکے جی تو مرکب شاری کی ایک ایگزامپل میں نے آپ سامنے لکھ دی دوسرا مرکب کون سا پڑھا تھا ہم نے توصیفی مرکب توصیفی کے پارٹس کیا تھے موسف اور صفت ایک ایگزامپل کوئی ہم کرتے ہیں جی اللہدو مرفو ٹھیک ہے نا اہ صالح نیک لڑکا اوکے اچھا الد صالح یہ معرفہ بنا ہے نا یہ نکرا بھی بن سکتا ہے نا مرکب توسیع بھی بھی بن سکتا ہے نا وہ کیا ہوگا ولاد ان سال ایسے ہی ہے نا تو ریزلٹ یہ نکلا آپ کے سامنے کہ مرکب اشاری صرف معرفہ ہی ہوگا جبکہ مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے نقرہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی نا؟ مرقب مرقب ہے نا ماشاءاللہ تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی کس کا مجموعہ مضاف اور مذاف علاقہ کوئی ایک ایگزامپل مثلا میں کہتا ہوں جی ولادو زید زید کا لڑکا سادہ موقع پافی ٹھیک اور ذرا پیچیدہ بناؤ تو میں یوں بنا سکتا ہوں بنتو ولادی زئی دن زید کے لڑکے کی بیٹی زید کے لڑکے کی بیٹی یعنی زید کی پوتی ٹھیک ہے نا یہ مرکب اضافی میں پیچیدگی آ پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا مرکب زافی میں زمیر کا استعمال تو میں زمیر استعمال کرتا ہوں میں کہتا ہوں ولادو ہو اس کا لڑکا تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تین مرکب ناقص ہو گئے چوتھا مرکب ناقص کون سا تھا مرکب جاری مرکب جاری کے دو پارٹس کے ہیں جار اور مجرور اس کی ایک ایگزامپل فل مسجدی مسجد میں اب یہی سب کچھ استعمال کریں گے ہم اور ان شاء اللہ تعالی اسمیا میں ایز اے یا ایز خبر یوز کریں گے اوکے یہاں تک کوئی کوشچن سب کلیئر ہے الحمدللہ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا پوچھ رہے ہیں ابھی الحمد للہ مرکب شاعری کے بارے میں مجھے بتایا مرکب -e ہوتا ہے نہیں ہو سکتا نا مارفا جو ہوتا ہے na? نا ہو سکتا مرکب توسیفی مارفا بھی ہو سکتا ہے نکرا بھی ہو سکتا ہے اوکے مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرا اس کا کیسے پتا چلے گا ایک یہ نیا پوائنٹ ہوگا ہمارے سامنے مرکب اضافی میں مارفا اور نکرا کا پتہ کرنا پہلا سوال تو یہاں پیدا ہوا جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے اس کو سامنے رکھے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مرکب اشاری صرف مارفا ہو سکتا ہے نکرا ہو ہی نہیں سکتا مرکب توصیفی مارفا بھی ہو سکتا ہے نکرا بھی ہو سکتا ہے مرکب اضافی کے بارے میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ مارفا ہے کہ نکرا ٹھیک ہے ہے کے نکرا کیوں نہیں پتہ اس لیے کہ اس کے جو دونوں پارس ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے صرف دو کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا ولد کو زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اوکے لڑکا کچھ ہے زید کچھ ہے تو مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرا ہونے کا کیسے پتا چلنا ہے اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیا فالو کر رہے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے دیکھیں جی مرکب اضافی میں ولد زید کنسٹرکشن پر آپ غور کریں اگر میں آپ سے پوچھوں خالی ولد لفظ کو دیکھیں تو بتائیے ولد کا لفظ ہے یا ہے نکرہ ہے نا کیونکہ معرفہ کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا اور زید کا لفظ معرفہ ہے اوکے یعنی اس کے دو پارٹس ہیں اس میں سے ایک نکرہ ہے ایک ہے ایسے ہی ہے نا اچھا اب معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں پانچ پڑھی ہیں نا آج میں آپ کو چھٹی قسم پڑھانے لگا مارفا کی چھٹی قسم نوٹ کر لیں مارفا کی چھٹی قسم یہ ہے مارفا کی چھٹی قسم آپ کو مرکب اضافی میں ملے گی مارفا کی چھٹی قسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے مارفا کی پہلی پانچ قسمیں کون سی ہیں علم زمین اشارہ موصولہ والا ٹھیک ہے محرب اللہ چھٹی قسم مارفا کی اس کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے مرکب اضافی میں ولد کا لفظ یعنی مضاف آپ نے کہا نکرہ لیکن جب اس نکرہ کو ہم مارفا کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے نا تو یہ نکرہ بھی مارفا ہو جائے گا ولد نکرا نا نکرا کو آپ نے زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا تو اب ولد ہو گیا معرفہ ولد کیا بن گیا معرفہ بن گیا جب یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کی پانچ قسموں میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا نا نہ علم ہے نہ ضمیر ہے نہ اشارہ ہے نہ موصول ہے نا لام آیا اس پہ تو یہ معرفہ کیسے بنا یہ معرفہ اس لیے بنا کہ اس کا مزاف ال معرفہ ہے مارفہ. تو معرفہ کی چھٹی قسم ہے مزاف معرفہ مضاف الل یعنی وہ نکرا اسم جو کسی معرفہ کی طرح مزاف ہو مارفا کی چھٹی قسم کون سی ہے مزاف الل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مارفا کی چھٹی قسم ہے مزاف الل چھٹی قسم یعنی وہ نکرا اسم وہ نکرا مزاف جس کا مزافل ہے معرفہ ہو نکرا مزاف جس کا مضافل ہے معرفہ ہو یعنی اس قسم کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے اس لیے میں نے اس وقت آپ کو چھٹی قسم نہیں پڑھائی تھی اگر میں اس وقت آپ کو بتایا تھا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی مزافل معرفہ کیا ہوتا ہے اوکے جی تو ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کا مرکب اضافی بھی معرفہ ہی بن رہا ہے معرفہ ہی بن رہا ہے نا ولاد الزدین مارفا بن رہا ہے نا اسی طرح یہ بھی معرفہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ مارفا ہو گیا تو گویا مرکب اضافی میں اگر ہم سنگل ورڈ کو دیکھیں گے تو نکرا کہیں گے اور اگر پورا مرکب اضافی لیں گے تو معرفہ بن جائے گا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ آپ کا سنگل لفظ کو دیکھتے ہوئے نکرا ہو سکتا ہے اور پورے اضافی کو دیکھتے ہوئے مارفا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب پھر دوبارہ شروع سے آئے مرکب اشاری صرف مارفا ہوگا نکرا نہیں ہوگا مرکب توسیفی مارفا بھی ہو سکتا ہے نکرا بھی ہو سکتا ہے مرکب اضافی صرف مزاف کو دیکھیں گے تو نکرا اور مزاف کے ساتھ مزاف لہ کو دیکھیں گے تو مارفا اوکے جی اب آئے چوتھے پہ مرکب جاری کا معرفہ نکرا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلا لفظی حرف ہے ٹھیک ہے اس کا معرفہ نکرا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا معرفہ نکرا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا پھر اس گفتگو کو دہرا لے بار بار دہرائیں گے پکا ہوگا مرکب شاری معرفہ کے نکرا مارفا مرکب توصیفی مارفا کے نکرا مارفا بھی نکرا بھی مرکب اضافی معرفہ کے نکرا کو دیکھیں گے تو نکرا پورے کو دیکھیں گے تو مارفا مرکب جاری نہ مارفا نہ نکرا اوکے okay? اگر یہ ریزلٹ آپ نے سنبھال لی ہیں تو مجھے بتائیے اب میں ان مرکبات ناقصہ کو مفتہ اور خبر کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں تو مفتہ کے لیے کیا شرط ہے مارفا ہونا چاہیے نا تو ان چاروں مرکبات میں سے کون کون سا مرکب مفتہ بن سکتا ہے بتائیں اشاری مفتہ بن سکتا ہے مرکب توسیع بن سکتا ہے مرکب اضافی بن سکتے ہیں ساتھ ملا کے بن سکتا ہے نا ٹھیک ہے نا مرکب جاری کیونکہ اس میں ماروا نکرا کا پتہ ہی نہیں چلتا اوکے جی ویری گڈ ان چاروں مرکبات ناقسہ میں سے خبر کون کون سا مرکب ناقص بن سکتا ہے مرکب اشاری خبر بن سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ہمیشہ ماروا ہوتا ہے مرکب توسیفی خبر بن سکتا ہے ہاں کیونکہ نقرہ بھی آ سکتا ہے مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے بن سکتا ہے اگر ہم صرف اکیلے کو دیکھیں اگر صرف اکیلے کو دیکھیں تو خبر بھی بن سکتا ہے اکیلے کو دیکھیں تو نکرا کہلائے گا نا دونوں کو دیکھیں گے تو معرفہ کہلائے گا نا فالو کر رہے ہیں اور مرکب جاری نہ, مفتدہ نہ خبر یہ ریزلٹ آپ نے نکالے نا اب انہی ریزلٹ کی اپلیکیشن میں آپ کو دکھانے لکھا پھر ایک دفعہ دورہ لیں مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے یا نکرا ہوتا ہے مارفا لہذا یہ صرف مفتا بنے گا خبر نہیں بن سکے گا Okay. مرکب توسیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے لہذا یہ مفتہ کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے خبر کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے اگر مبتا کی جگہ پہ لانا ہوگا تو ہم معرفہ کر کے لے آئیں گے خبر کی جگہ پہ لانا ہوگا تو نکرہ کر کے لے آئیں گے مرکب اضافی اکیلا دیکھیں تو نکرہ ہوتا ہے لہذا خبر کی جگہ پہ آ سکتے ہیں ہم اکیلا ہی دیکھیں گے دوسری طرف آک مند کر لیں گے اور مفتا کی جگہ بھی لے آئیں پورا دیکھ کر اسے ایک ایکسپشن حاصل ہوگا آپ اس کو یہ آسان الفاظ میں اس طرح کر لیں کہ مرکب اضافی بے شک معرفہ ہوتا ہے پورا لیکن وہ مبتا بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور مرکب جاری کچھ نہیں بنا اوکے جی جی اب میں آپ کے سامنے یہی کنسٹرکشن جو ہیں وہ جملوں میں رکھ رہا ہوں اور آپ کو دعوت دوں گا آپ مزید جملے کچھ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اوکے جی تو ہمارا ٹاپک ہے جملہ اس میاں میں مرکبات ناقصہ کا استعمال مفتدا اور خبر اوکے جی لائن کھینچوں گا مرکب اشاری کو میں مفتا بنا سکتا ہوں نا لہذا میں حاضل و اٹھا رہا ہوں ادھر سے اوکے جی مفتا ریڈی کوئی مسئلہ تو نہیں نا ترجمہ کریں یہ لڑکا ترجمہ کیا ہے یہ لڑکا آگے خبر لے آئے کوئی سنگل ورڈ سوال نیک ہے آپ نے خود لگانا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا نیک ہے پہلے آپ نے سمپل کہا تھا کہ یہ نیک ہے یا آپ نے کہا تھا لڑکا نیک ہے اب آپ مرکب اشاری کو مفتا کی جگہ پر استعمال کر کے کہہ رہے ہیں یہ لڑکا دس بوائے از نیک ٹھیک ہے نا دس بوائے از نیک اوکے سمجھ آ لیں جی اب آپ کوئی ایک مرکب اشاری کو مفتا بنائیں اور خبر کی جگہ پر نکرے لا کے جملہ بنائیں کون بنائے گا پہلا جملہ شاپش ہمت کریں ہمت کریں آپ آپ نے بنانے ہیں جی فاروخ پورا پورا ہاضی ہل بنتو ہاضی ہل بنتو سالحتون یہ لڑکی نے ایک ہے انہوں نے کہہ دیا ایکسیلینٹ جی جی معاویہ ہاضل بابو مفت یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ہاضل بابو مغلقن یہ دروازہ بند ہے ایکسیلینٹ جی آصف جالسون والد یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ بنا رہے ہیں جی حسن ہاضل والدم یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے شابش کل اس کرسی کے بارے میں کوئی خبر بول دو یہ کرسی پورا بولے ہاضل کرسی یو جدید ہاضل کرسی یو جدید یہ کرسی نہیں ہے ہا مسلم سوالے ہونا. یہ مسلمان نیک ہے ہاضل والا تو دو مشتحد یہ لڑکا محنتی ہے آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں آپ نے نا اس قلم کی طرف اشارہ کرنا ہے مختار جب اور خبر دینی ہے کہ پرانا ہاضل کلم ہاضل کلم و کدیم جی صاحب کو جملہ ہاض ہل مرواہت کدیمتن ماشاء اللہ یہ پنکھا پرانا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آپ نے بنایا سمجھا گی؟ تو مرکب شاری مفتا بن کے آگیا جملے ہم نے بنا لی ہے چلے آگے ٹھنڈی ہے اب مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرا بھی ہو سکتا ہے اگر مبتا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہم معرفہ والا رکھ دیں گے خبر کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہم نکرا والا رکھ دیں گے پہلے مفتا کی جگہ پہ رکھتے ہیں ال والا دست والے ہو ترجمہ کیا ہے نیک لڑکا جالسن جی کیا مطلب بیٹھا ہے اللہ دالح جالسن الحالسن نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے الحت تالستن ایک مل گیا آپ کو تو اس میں تھوڑی چینج کر کے مذکر ہے تو بونس والا بنا دیں واحد ہے تو وصلنا والا بنا دیں جمع والا بنا دیں اپشن خود اویل کرنے ہیں نے اگر کوئی ذہن میں فوری طور پہ نہیں آ رہا تو لکھا ہوا اس کی کوئی جنس میں کوئی عدد میں چینج چنز کر کے جمع بنا دیں ال ولدان الصالحانی جالسان ال ولدان الصالحانی جالسان ال مسلمون نیک مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ویری گڈ ال کریم ہے نا سمجھ آ نا مطلب شکریہ شہباز بھائی ہمت ہمت رجل ارجلو سالحو کائن نیک آدمی کھڑا ہے الکلا مل ازرک ازرک کہتے ہیں نیلا الازرکو نیلا کلم کدیمن پرانا ٹھیک ہے سمجھ آ بات ماشاءاللہ لیں جی اب ریورس یعنی مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ لا رہے ہیں مفت میں زئیید کو رکھتا ہوں زئی دن اب خبر کی جگہ پہ میں نکرہ لے آؤں گا مرکب توصیفی والدن ہوں نیک لڑکا زید نیک لڑکا زید نیک لڑکا ہے زئید ولدن صالحن اب ولدن الصالح مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے زئی ولدن صالحن جی چینج کرو جملے میں یہاں پر مونس مفتا کی جگہ پر مونس لاؤ کوئی ٹھیک ہے اور اس کے مطابق خبر شاہ بش عبد الرحمٰن زئی ایکسلنٹ مفتب بن گیا بالکل ٹھیک ہے زئی نبو بنتن صالحتن زینب ایک نیک لڑکی ہے محمد ان مفتا جمیل محمد ایک خوبصورت لڑکا ہے فاطمہ فاطمہ ایک لمبی لڑکی ہے ایکسلنٹ مرفو مار مار مار تو وہی ہونا ہے نا مریم و بن بنتانی سالح تانی ایکسلینٹ شابش شابا مار شابا شابش, شابش, شابش اور مفتہ کی جگہ پہ آپ الم لا سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مفتا کی جگہ پر آپ علم بھی لا سکتے ہیں کی جگہ پہ آپ محربی لام بھی لا سکتے ہیں اشارہ بھی لا سکتے ہیں خالی اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں اشارہ لیں حاضہ کلم ان جدید ہاضہ کلم جدید کچھ بھی لائیں نا اگر سنگل ورڈ آپ نے جگہ پہلانا ہے تو آپ کے اپشنز ہیں ہوا امام ان آدل ویری گڈ کسی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ہی از آدل امام ٹھیک ہے وہ ایک عدل کرنے والا حکمران ہے ویری گڈ شابش ایکسیلنٹ شابش شابش شابش شابش شابش بنائے بنائے یہ ایسے میں نے کبھی نہیں کیا یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب گواہ ہوں گے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں نا یو ٹیوبر کہ ایسے میں نے کبھی نہیں کیا یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیونکہ ماشاء آپ انتا استاذ گڈ ہوا معلم مومن معلم ہے شابش شابا شابش ویری گڈ دیکھیے آئی نا اس کے بعد ورائٹی آ گئی نہ کوئی بات نہیں را ہم خوبصورت مرد ہیں اپنے لیے بولا تھا اور اس نے کہا چلیں مردوں کو بھی شامل کر لوں میں چلے اچھا اکیلے بولنا تو کیا کہتے ہاں جملہ بولو اب میں ایک خوبصورت لڑکا ہوں آپ لڑکے نہیں ہونا جمیل میں خوبصورت لڑکا نہ مجھا ہم محنتی آدمی ہیں ہم محنتی مرد ہیں ویری گڈ ایکسیلنٹ نا بات ماشاء اللہ سمجھ رہی ہے نا یعنی دیکھیں کہاں ہم نے الحب بات آ سے شروع کیا تھا پھر ہم نے جملہ بنایا سنگل سنگل ورڈ کو مبتدہ خبر کی جگہ پر رکھ کے بنایا اور اب آپ ماشاءاللہ مرکبات ناقصہ کو مبتلا خبر کی جگہ پہ رکھ کے جملے بنا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا انا خاتم النبی وہ مرکب اضافی آ جائے گا ہاں بالکل انا خاتم النبی جین جی ہم نے مرکب شاعری کی بات مرکب توصیفی کو جو ہے وہ مبتدا خبر کی جگہ پر رکھ کر دیکھ لیا اب ہم آتے ہیں مرکب اضافی کی طرف اور ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ مرکب اضافی مارفا بھی ہو سکتا ہے نقرہ بھی ہو سکتا ہے تو لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کے بجائے کہ اگر آپ نے نکرا دیکھنا ہے تو صرف ایک کو دیکھیں اور معرفہ دیکھنا تو پورے کو دیکھیں ہم ایک ریزلٹ نکال لیتے ہیں کہ مرکب اضافی مبتدہ بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے تو بے خوف و خطر ہو کے آپ مرکب اضافی کو مبتع بھی بنا سکتے ہیں خبر بھی بنا سکتے ہیں اوکے جی کہہ کہ لیں زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ایک ایکسپشن حاصل ہے اوکے جی میں مبتدا کی جگہ پر اسم رکھ رہا ہوں محمد اور خبر رکھ رہا ہوں مرکب اضافی رسول اللہ ٹھیک ہے ترجمہ محمد صلی اللہ وسلم اللہ کا رسول ٹھیک ہے اب اردو میں ترجمہ کیا کریں گے محمد وسلم اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے ورنہ لفظی درج ہوگا محمد اللہ کا رسول ہے لیکن آپ کے ادب آپ کے اکرام کی وجہ سے ہم جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم سمجھا نا یہ اکرام ہے یہ عزت ہے ہم آپ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اوکے جی تو محمد رسول اللہ اوکے تو مرکب اضافی کو پہلے ہم خبر کی جگہ پر رکھ کر دیکھ رہے ہیں اب آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی جملے بنانے اس میں مرکب اضافی خبر کی جگہ پر ہو اوکے مفتدا علم رکھ سکتے ہیں مورب اللہ رکھ سکتے ہیں اشارہ رکھ سکتے ہیں یا زمین رکھ سکتے ہیں جیسے ثاقب نے بولا انا خاتم ان جینا انا خاتم النبی جینا میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے نا تو انا مفتا اور خاتم النبی جینا مرکب اضافی خبر ایک اور میں آپ کے سامنے بولتا ہوں تھا آپ کو حوصلہ ہو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا رب ہے ہے ہی لگانا ہے نا سمپل ہم نے پہ شابش آئے کتاب اللہ. اللہ القرآن کتاب اللہ ایکسیلنٹ شابش ولادو صالحن کیا کہنا چاہ رہے ہیں نیک کا لڑکا ہے, لڑکا ہے نہیں نہیں یار مرکب اضافی لا رہے ہیں نا ہم ہم خبر کی جگہ میں مرکب اضافی لا رہے ہیں مرکب اضافی, ہیں مرکب اضافی, ہیں مرکب اضافی یار آپ کیا جر بولو کھل کے بولو پہلا لفظ بولو کیا بولے اس کے بعد دوسری طرف ولا والا دو اور نیچے اگلا سالی یہ بولا نید. تو یہ صحیح نہیں ہے نا اوکے okay, الحم نہیں آ رہا تنوین نہیں آ رہی مذاق بن رہا ہے اگلا مجرور ہونا چاہیے تو یا تو اس پہ تنوین لے کے آئے صالحن بنے صالحن سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں فالنید. نیک یہ تو مطلب وہ اس کا تجمہ ہوگا کسی نیک کا لڑکا ٹھیک ہے نا آپ یہ کہیں ہازا ولادو سالح یہ کسی نیک کا لڑکا ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا سالح نام ہے کسی کا آپ کہتے ہیں یہ سالح کا لڑکا ہے اوکے نا نیک لڑکا نہیں تجمہ کریں گے نیک کا لڑکا یا پھر سالح کا لڑکا المسدو بے تو اللہ ایکسلنٹ مسجد اللہ کا گھر ہے ویری گڈ یا فاطمہ تو بن تو محمد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ایکسیلنٹ شابش جی شابش شاہ ہمت کریں ہمت کریں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں آپ سب سے کم بول رہے ہیں مفت کے لیے آپ کے پاس بہت سارے اپشنز ہیں الم مربل اشارہ ضمیر شابش چلیں, میں آپ کو مفتضا دیتا ہوں مفتضا ہے القرآن اس کے بارے میں خبر لائیں مرکب اضافی کی صورت میں القرآن کتاب اللہ ایک نمبر دو القرآن کلام اللہ دو القرآن کلام اللہ اوکے اچھا اور آئے ہاضہ کتاب زیدن یہ زید کی کتاب ہے ایکسلنٹ اردو بولتا ہوں بنا لیں گے آپ نماز دین کا ستون ہے السلا <سلام> تو اماد الدینی نماز مومن کی مراج ہے <سلام> دنیا مومن کی قید ہے <سلام> اد دنیا سجن المومنی دنیا کافر کی جنت ہے <سلام> اد دنیا جنت الکافری <سلام> مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پہ رکھا اب مرکب اضافی کو ہم مفتا کی جگہ پہ بھی رکھ ہیں جملے بنا سکتے ہیں اب میں مفتا کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں جی کلام اللہ مفتا بن سکتا ہے نا کلام اللہ حق اللہ کا کلام حق ہے کلام اللہ حق کتاب اللہ حکیم اللہ کی کتاب حکیم ہے حکمت والی ہے نصر اللہ قریب نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے عیسا روح اللہ عذاب اللہ شدید عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب شدید ہے اوکے باقی آپ کی محنت ہے ہمت کرے ہمت کرے یہ جی سمپل مرکب اضافی اسی طرح آپ پیچیدہ مرکب اضافی بھی کر سکتے ہیں حاضی ہی بنتو یہ زید کے لڑکے کی بیٹی ہے اللہ میرا رب ہے کیا ربی ہوگی اس کی اللہ ربی ربی مرکب اضافی نہیں ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ رب اللہ تم سب کا رب ہے اللہ ربو کم ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ چودہ جملے آپ اسی سے بنا سکتے ہیں اللہ ربو اللہ ربو ہوما اللہ ربوہم ہوم اللہ ربو اللہ ربو ہوما اللہ ربو اللہ ربو, اللہ ربو کا بن گئے کہ نہیں بن گئے چودہ تو یہ بن گئے اوکے اس طرح ہمت کریں اس طرح آپ نے ہمت کرنی ہے کلیروں کے بعد اچھا اب اب میں آپ کے سامنے اگر ایک جملہ لکھوں تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے پوری شاپ شاپ نے اطاعت الرسولی مرکب اضافی ہے نا مفتہ بن سکتا ہے نا اوکے کیا ترجمہ کریں گے رسول کی اطاعت آگے خبر کی جگہ میں میں لکھ رہا ہوں اطاعت اللہ ہے تو آپ نے خود ڈالنا نا آگے تو کیا جملہ بن گیا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاط اللہ کی اطاعت ہے آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی اطاعت شروع کرتے ٹھیک ہے تو یار مرکب اضافی ہے نا مرکب اضافی کو تو ہم نے آپشن دیا ہے اسے تو ہم نے اوپن ہینڈ دیا ہے وہ میں ہیں بالکل مرکب اضافی کو ہم نے بچایا اس کے کہ ہم اسے دیکھیں جی اتنا حصہ نکرا ٹھیک ہے اور دونوں ملا کے مار پہ اس چکر سے بچنے کا ہم نے ایک حل نکال دیا مرکب اضافی کو ہم نے اوپن ہینڈ دے دیا کہ بھئی تو بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے اوکے جی لے جی اب رہ گیا مرکب جاری جو بے کچھ نہیں بنا صحیح لیکن کیا یہ بیکار تھا اتنا استعمال ہوا اس کا اتنا استعمال ہوا ہے. تو یہ بیکار نہیں تھا بہت اہم ہے اب جملے میں یہ کیا بنے گا اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے اور کل انشاءاللہ ان شاء اللہ سوت السر آپ گرامیٹیکلی انال ٹھیک ہے جی اوکے جی تو مختصراً ایک منٹ میں میں خلاصہ بیان کر دوں کہ آج ہم نے مرکبات ناخسا کو جملہ اسمیا میں رکھا اور ریزلٹ یہ نکالے کہ مرکب صرف مفتا بنتا ہے کیونکہ معرفہ ہی ہوتا ہے مرکب توسیع بھی مفتا بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے کیونکہ نکرا بھی ہوتا ہے مارفا بھی ہوتا ہے مرکب اضافی نقرہ بھی ہو سکتا ہے مارفا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اسے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اوپن ہینڈ دے دیا کہ مختلف کی جگہ بھی آ سکتا ہے خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے بچ کیا مرکبے جاری اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اب وہ کیا بن کر آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے توفیق دے سبحان کے اللہ ارشد اللہ اللہ